من بسم اللہ تبارک و تعال نے اس لیے آپ ہے نا اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم شریف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایسا عمل کیا کہ ربک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو کہ لان الفرق و بہن ہم کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے ہم رب تعالی کے سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں سب کا احترام کرنے والے ہیں ادب کرنے والے ہیں اور آج یہی وجہ ہے پوری امت میں آپ جا کر دیکھ لیں موسا نام کے لاکھوں بندے ہوں گے یحییٰ نام کے زکریا نام کے عیسیٰ نام کے بچے بوڑھے جوان ہر طرح کی عمر کے آپ کو بندے ایسے ملیں گے جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کے نام پر ہیں یہ آج آقل عصاط السلام پر جو شریعت مبارکہ نازل ہوئی ڈیڑھ ہزار سال گزرنے پر بھی آقل صاحب السلام کی امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو نام ادب سے لیتے ہیں کسی بھی مسلمان کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کہ کسی نبی کے بارے میں بے ادبی والی بات آنا تو دور کی بات ہے کوئی شک بھی نہیں گزرتا ہے یا نہیں ایسا دیشار. تو پھر بتائیں رب کے نبیوں کو رب کی مان کر رب کے نبیوں کو ماننے والے کون ہوئے سوائے مسلمانوں کے نہیں ہے مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے سائے مبارکہ میں آج نمبر 138 میں ارشاد فرمایا سبغت اللہ, سبغہ اللہ, اللہ رنگ کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں رنگ کو کہتے ہیں سباغ رنگ ساز کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں رنگ رنگ کرنے والا رنگ بنانے والا نہیں رنگ ساز رنگ بنانے والے کو کہتے ہیں رنگ ریز رنگ کرنے والا رنگنے والا جی رنگ ساتھ جو رنگ بنائے لکھا ہوتا ہے یہ رنگ ساز یہ رنگ ساز نہیں ہے یہ کیا ہے ملکنی. یہ تو رنگ رنگ رنگ رنگ کرنے کرنے والے ہیں رنگ کرنے والا اور ہوتا ہے رنگ بنانے والا اور ہوتا ہے ہے یا نہیں جہاں رنگ بنتا ہے وہ جگہ اور ہوتی ہے جہاں پہ رنگ کیے جاتا ہے وہ اور ہوتی ہے تو شب اللہ شریعت اسلامیہ کے نزول سے پہلے اور آکر اسم کی شریعت آنے کے بعد بھی ہوتا رہا جی آج تو یہودیوں ہندوؤں میں اور سکھوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے جو بھی بندہ ان کے مدد میں داخل ہوتا تھا نا ایک قسم کا رنگ تیار کیا ہوتا تھا انہوں نے وہ رنگ اس پر انڈیل دیتے تھے اس رنگ میں اسے نہلا دیتے تھے جب وہ نہا لیتا اس رنگ میں تو کہتے تھے اب یہ پکا یہودی ہو گیا اب اس پر رنگ چڑھ گیا, تو تو گیا, گیا, چڑ گیا جیسے کو دیکھتے ہیں, کوئی بندہ ہندو ہو جائے تو لگا رہے ہوتے ہیں اسے پکا کر رہے ہوتے ہیں جنم میں آگے ابھی حلدی مل دیں. تو یہ رنگ ملنا جو ہے یہ کافروں کے طریقے ہیں. ربت بارک و تعالی نے کیا جواب دیا علیہ السلام کو کہ تم کیا کہو وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ اس رنگ میں رنگیں گے تو آپ ہدایت پائیں گے یہ رنگ اگر آپ پر نہیں نا چڑھا تو آپ تو پھر بے رنگ ہی رہیں گے آپ پہ رنگ چڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا سبحان اللہ۔ میں کہ صبغۃ اللہ میں محبوب کے سیاہ تم کہہ دو ہمیں رب کا رنگ کافی ہے۔ اللہ۔ کا رنگ ہی کافی ہم تو اسی میں رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کی توحید کا رنگ کافی ہے۔ ہمیں شرک کی مدبو نہیں چاہیے ہمیں شرک کی غلاظت نہیں چاہیے رکھو تم اپنے پاس ہمارے لیے اسلام کا رنگ کافی ہے۔ اور اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ومن احسن من الله میں اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے, سے کا ہو سکتا ہے اور کا رنگ ہے یہ نظر اسی کو آتے ہیں جس کو اللہ تبارک نے یہ جو ہم بیان کر رہے نا سارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ بانٹا جا رہا ہے رب کا رنگ یہ جس جس کی قسمت میں جتنا ہوگا اتنا بندہ حاصل کرتا جائے گا یہ سمجھ ہے مسئلہ کریما کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیاست میں موجود ہے آکر کے سیاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت مزہ دن اتنے بندے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ جو سارے کے وہاں سارے موجود ہوں گے تو حضور اپنی امت کو کیسے میں میری امت کے والے جو آزاد ہے نا میں وہ سارے چمک رہے ہوں گے اس کا رنگ ہی ایسا چڑا ہوا ہوگا جی کل جیسے ہم نے درس میں بیان کیا تھا وضو مقصود. مقصود تو عبادت مقصود جو نماز ہے اس تک پہنچانے والا ہے وضو عبادت عبادت تو بتائیں بھئی جو ایک سبب اور ذریعہ رب تبارک نے اسلام میں رکھا ہے عبادت مقصودی تک پہنچنے کا وضو وہ وضو کا قیامت مت ایسا رنگ ہوگا چودھوی کی چود چاند کی طرح ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے نا وہ آزاد چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور بتائیں جی حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں اور بازو اتنے تک چڑھائے ہوئے ہیں اب تو یہ بازو ہمارے بڑے سوڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پہلے بازو کھلے کھلے ہوتے تھے آج بھی آپ جو افریقی عرب ہیں نا ان کو آپ دیکھیں یہ دوسرے جو حبشہ کے اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ آج بھی کھلے کھلے کپڑے پہنتے ہیں ان کے بازو بڑے کھلے ہوتے ہیں تو اس طرح بڑے کھلے کپڑے ہوتے تھے حضرت ابر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے اوپر چڑھا کے نا یہاں سے وزو کر رہے ہیں یہاں سے دھو رہے ہیں بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا پیچھے وہ دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا چاچا یہ کیا کر رہے ہیں آپ باقی یہاں سے دھوتے ہیں آپ یہاں سے دھو رہے ہیں انہوں نے بتا کیا ہے پتا کیا فرمایا برا رہنے میں وہ چڑیا کے بچے مجھے پتہ ہوتا تو دیکھ رہا ہے میں یہاں سے ردوتا میں یہاں سے دھوتا مجھے نہیں تھا پتا کہ تُو دیکھ رہا ہے چیڑیے کے بچے, بچے تو, بچے تو وہ بچے بتائیں اب تو میں نے دیکھ لیا ہے تو حضرت ابو رضی اللہ کریم السلام کا فرمان ہے جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک آزاد چمک رہے ہوں گے اور وہاں تک میرے السلام نے مسلمانوں کو وہاں تک جو ہے نا وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں میرے آزاد یہاں تک چمکے ہیں اور یہاں تک ہی مجھے کنگن پہنایا جائے بتائیں بھائی. بتائیں بھائی تو یہ چمک جو ہے نا یہ رنگ جو ہے رقت بارک و تعالیٰ کا تو قیامت والے دن یہ سجدے کا بھی رنگ ہوگا رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میرشاہ سی ما فی من اثر بجو میں قیامت والے دن ان کی ان کے چہرے جو ہیں وہ سجدوں کے نور سے چمک رہے ہوں ہاں یہ رنگ ہے آج بھی نظر آتے ہیں لوگ اہل کو نظر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رنگ جب پیدا ہوتا ہے یہ رنگ چڑھتا ہے بندے کے چہرے پر تو کریم اقلیسا تسام کا فرمان ہے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھا جائے نا تو رب یاد آ جاتا ہے آ, ان کے چہروں پر عبادت کا نور علم کا نور سارے نور ان کے چہروں پر چمک رہے ہوتے ہیں یہ نظر پھر اسی کو آتے ہیں جس کے دل کے اندر رب تبارک محبت کا دیا جل رہا جی دیکھیں جی اب تمہارے کو تعالیٰ نے ارشاہ کہ تمہارے جو رنگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں وہ شرک والے کفر والے رنگ ہیں ہمیں ان رنگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے رنگ جو ہے وہ صرف اسلام کا رنگ ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا اسلام جو ہے نا وہ ایسی پابندی نہیں لگاتا فلانے رنگ کے ستنا پہن کے رکھیں فلانے رنگ کے کپڑے پہن کے رکھیں علاوہ چند کپڑوں کے جن کی ممانت ہے ان سے بچنے کا حکم ہے باقی جس طرح آج یہ بردیاں نکالنی ہیں سارے بچوں کے سکول والے ہر سکول کی وردیاں الگ الگ ہیں اور ٹائی بھی الگ الگ رنگ کی پڑھنا بچے نے ہے پینٹ نے پڑھنا ہے پڑھنا بچے نے ہے یا انہیں وردی نے پڑھنا ہے نہیں جی وردی نہیں پہنی تو بچہ پاٹ ہی نہیں سکتا بچے تو وہی ہے بھائی فیس دے رہا بچے تو وہی ہے نہیں جی ڈسپلن ہونا چاہیے بھائی ڈسپلن ہونا چاہیے کیا ڈسپلن ہے یار تمہارا کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کا صدیق کو پڑھایا یار امت کا سب سے بڑا عالم ابو تحبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضور فرمایا جی وردی پہن کیا ہو تم حضرت عمر کو پڑھایا حضرت عثمان کو پڑھایا حضرت مولا علی کو پڑھایا مولا علی کو اتنا پڑھایا کہ مولا علی شہر علم کے دروازے بن گئے علم کے دروازے بن گئے مولا علی رضی اللہ عنہ ایک دن بھی پابندی نہیں ہے کہ وردی پہن کے آج بندہ جس پیر کا بیعت ہو جائے وہ جناب ان کے ٹوپیوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اس نے دو رنگوں کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر دو رنگ کی پٹی بندی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کیا ہے جی یہ رنگ فلانا ہے یہ رنگ فلانا ہے میں نے کہا یار دو تین رنگ اور بھی ڈال دو یہ رنگ کیا ہے یار فلانا رنگ ہے دھمکانا رنگ ہے پیر کی بات ہو گئے تو رنگ ہی بدل گیا بندے کے اب کئی سارے کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی چی جو بزرگ ہیں وہ نیلے رنگ کی طے باندھتے تھے دھوتی یہ نیلے جس طرح یہ رنگ نہیں پہنا ہوا صاحب میں یہ بچہ پہن کے بیٹھا ہے اس طرح کا رنگ جو ہے یہ چشتیوں کی تہبن کی نشانی ہے بزرگ ہے بہت بڑے چشتی سلسلے کے ان سے پوچھا جی سنا ہے یہ نیلے رنگ کی دھوتی پہننا یہ آپ کی نشانی ہے اور علامت ہے چشتیوں کی انہوں نے کہا جی چشتیوں کی علامت تو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا ہے چشتیوں کی نشانی یہ ہے کہ میرے تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا جو کہتے ہیں نا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ بیٹھا ڈھول کوٹتا ہے وہ کہتا ہے مجھ پہ رنگ چڑھ گیا اور ایک رنگ کے خاص قسم کے پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ پڑھتے نہیں پڑتے تو بھائی یہ چشتی رنگ یہ نہیں ہے جس رنگ وہ ہے کہ خواجہ میری رضی اللہ تعالیٰ بغداد مولا سے چلتے ہیں دین کا درد لے کر اور یہاں آ کر لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے رسول علیہ السلام کا غلام بنا دیتے ہیں یہ دین کا رنگ جو ہے نا دین کا درد یہ اصل دین کا اصل رنگ ہے جس رنگ کے بعد چشتی رنگ یہ ہے کون سا رنگ کہتے ہو اچھا ان کو دیکھ کے کوئی وہ تو نہیں ہے میں نے جہاد بھی کرتے ہم تو نام نہیں لیتے کا رنگ تو وہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی مدرسہ ہے جو بھی سگ پڑھ کے جاتا تھا انہیں کہتا یا تو مدرسہ کھول بیٹھ کے پڑھا یا پھر سیدھے جہاد کے لیے اور نورگی فوج میں شامل ہو جا میں کا اس رضی اللہ نے مدرسے میں پوری تحریک بنائی ہوئی تھی جہاد کے نام سے حرکت الجہاد کے نام سے آپ تو حکمرانوں کو کھجور کا درخت ہے وہاں پہ آپ اسے کہتے ہیں ستر ہزار کا مجمع لگا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہوئے سیدھی ہو جا تجور کو کہہ رہے اور سنا اسے رہے سیدھی ہو جا یہ تو میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا سیدھے تجھے نہیں پتا میرا میں بڑا غصے والا بندہ ہوں سیدھے ہو جاتوا اب بندے بھی سارے سمجھ رہے ہیں آپ خلیفے کو کہہ رہے ہیں حاکم کو کہہ رہے ہیں اور خلیفہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں خلیفے نے ایک مولوی ڈھونڈا وہاں پہ مولوی تھا ایسا آج بھی مل جاتے ہیں ایسے مولوی کافی ہزاروں پھرتے ہیں وہ مولوی کو ڈھونڈا کہ آج یاد جا کے غوث پاک کو کہ مہربانی کیا کریں اس نہ کیا کریں لوگ سمجھ جائیں گے اور نہ کیا کریں اس طرح میری بھی کوئی عزت ہے وہ جب مولوی آیا نا تو اصل نے بات پڑھا کہ آپ کسی بندے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے وہ بندہ بیٹھا رہا مولوی باتیں کرتے کرتے آپ نے باتیں روک کے اسے فرمانے لگے اسے جاگ کہہ دے میں کسی اور کو نہیں کہتا میں تجھے ہی کہتا ہوں میں تجھے ہی کہہ رہا ہوں وہ تیرے سیدھے ہونے تک میں تجھے کہتا ہی رہوں گا جب تک تو سیدھا نہیں ہوتا بتائیں بھی میں نے کہا کادری رنگ تو یہ ہے میں نے کہا صرف گیارہویں کھا کے نکل جانا وہاں سے یہ کادری رنگ تھوڑا ہے میں کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ امام ابن سیکھ رحمہ اللہ آپ کے پاس پڑھا ہوں میرا حضور غوث پاک کے گھر سے پک کے آتا تھا حضور غوث پاک کے گھر سے میرا کھانا بن کے آتا تھا کہتے ہیں وہ کھانا جب آتا تھا ہمارے پاس کہتے ہیں کبھی رات کے وقت دیا لے کے خود حضور غوث پاک آتے تھے کھانا لے کے حضور غوث پاک تھے یا پھر ان کا بیٹا ہمارے لیے کھانا لے کے آتا تھا ہمارے پاس بتائیں بھائی میں نے کہا قادری رنگ تو یہ ہے ابھی تو نے کون سے قادری رنگ چڑھا لیے حضور اسباغ رضی اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک اٹھارہ سبق حضور کے دین کے پڑھاتے تھے اٹھارہ سبق پڑھایا کرتے وہاں پہ جناب ادھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ادھر تجوید کی تعلیم ہو رہی ادھر سرف کی ہو رہی ناگ کی ہو رہی ہے بلاخت کی ہو رہی ہے حصول کیوں ہو رہی ہے حدیث کی ہو رہی ہے اصول حدیث کی ہو رہی ہے تفسیر کیوں رہی ہے اصول تفسیر کی ہو رہی ہے آپ تو پڑھانے والے تھے آپ تو لولوی تھے بھائی اور تجھے صرف جناب چار رنگ کے کپڑے اور دھوتی رنگ دھوتی کا رنگ علیہ کمیز کا رنگ الادا پہن کے نہرد پہ؟ نہ غیرت دین پر حملے ہوتے ہیں اور قادری رنگ حقیقت کے اندر مدینے والا رنگ ہے اور وہ حقیقت کے اندر وہی رنگ ہے جس رنگ کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب کے سیاح کو کہو رنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے <تصفح> یہاں جس, پیر کو دیکھو جس کو خلافت مل گئی ہے کپڑے بدل دیے یہ دھوتی ایسی پہنے کبھی ایسی پہنے اور رنگ ایسے پہنے بھائی نہیں رسول تو کوئی وردی نہیں دی اس طرح ہمارے جو بڑے بزرگ بزرگ ہیں انہوں نے کوئی نہیں دیا یہ امتیازات تم نے پیدا کیے ہیں آج مثال کے طور پر میں میں کسی ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میں نے اسی رنگ کا ٹوپی پکڑی پہنی ہوئی ہے اسی رنگ کے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ جو بھی میرے سلسلے کو باقی مسلمان نہیں ہے کیا یار تیرا سب سے بڑا سلسلہ جو مدینے سے چلا ہے جس کی بنیاد لا الہ اللہ ہے. بڑا سلسلہ تو آج یہاں کسی کو دیکھ لینا جی وہ فلانا بندہ یار تم کا ہو واہ واہ واہ وا, زور سے ڈالیں گے है? ایسے ہی نا زور سے کے جفٹ ڈالیں گے اس کے سینے کے ساتھ بندہ پوچھے یار اسے تم یہ دیکھ کے یہ رسول اللہ سام کا امت ہی ہے اس بات میں بھی جفر ڈالتے ہیں بڑی نسبت تو ہماری مدینے والی ہے ہے یا نہیں دیکھ کے کسی کو جلدی سلام نہیں کریں گے مجھے دیکھیں گے ہاں جی لب واہ بھائی کیا ہے یار یہ تو بات کی بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا تو بڑی بات ہے اس پہ تم راضی نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی نسبتوں کو پکڑ کے اس پہ راضی ہو رہے ہو ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہو تو انہیں باتوں پہ کر رہے ہو مل بھی رہے ہو تو انہیں باتوں سے مل رہے ہو کسی کے ساتھ تعلق جوڑا بھی ہے تو انہیں باتوں سے یعنی اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارے لیے اعزاز کی باتیں ہیں بڑی بات جو مصطفیٰ کریم علیہ صحیح السلام کی نسبت ہے وہ ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں رہی وہ <سؤال> عزاز کی بات نہیں رہی یہ مارا یہ عجیب بات ہے آج دیکھیں آج ہماری کسی کے ساتھ لائی بھی ہوتی نا وہ بھی پیر کی وجہ سے یہ میرے پیر کے خلاف ہے میں نہیں بولتا اس کے ساتھ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا وہ میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھ ساتھ تھا جن بزرگ کی بات سنا رہا وہ بھی چھوٹے بزرگ نہیں ہیں وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں تھا۔ وہ میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا کسی وجہ سے ہوگی <سؤال> کوئی وجہ عالم کو بھی معلوم ہوگی <سؤال> تو کہتے ہیں عالم جو ہے میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا تو کہتے میں اس سے دشمنی رکھتا تھا میرے پیر کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے دشمنی رکھتا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں حضور تشریف لے آئے سامنے میں تم فلاں سے دشمنی کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا جی وہ میرے پیر کا دشمن ہے کہتے ہیں کہ آ کر سامنے وہ میرا بھی دشمن ہے انہوں نے کہا جی نہیں اکل پھر تیرے لیے محبت رکھنا اور نفرت کرنا یہ بنیاد کافی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے میری محبت میرا ماننے والا یہ تجھے اتنی بڑی نسبت سمجھ نہیں آئی تجھے صرف اپنی پیر کی سمجھ آئی بات اور پیر بھی چھوٹا پیر نہ ہو شیخ اکبر محدودی بنیر عربی جیسا بندہ ہو ایک پیر کا مرید جو دوسرے پیر کی مرید کو سلام کرنے کا روادار نہیں دنگ دنگ یہ فلانے کا جی ہم نہیں مانتے یہ فلانے کا ہم نہیں مانتے ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ رسول کی نسبت ہے ہمارے لیے سب سے بڑا رنگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رنگ ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے نا یہ سب اللہ اس کے مخالف ہیں اس کی کیا ہے مخالف ہیں وہ ایک ہی رنگ ہو آپ پر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہو رب کی توحید کا رنگ ہو رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا رنگ دکھے آپ پر بس اللہ و تبارک و تعالی نے آگے فرمایا بات ہی ختم کر دی میں محبوب کی سیابت تم یہ کہہ دو ان کو کہ جو آج رنگ بنائے پھرتے ہیں استواغ کی انہوں نے جو رسم نکالی ہے انہیں کہہ دو ونحن له عابدون ہم تو بس اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں ہمارے لیے اس کی غلامی کا رنگ کافی ہے اس کی ابدیت کا رنگ ہی ہمارے لیے کافی ہے اگر کیا فرمایا جی کہ دیکھیں قل تحاججنا في الله وهو ربنا وربكم میں حبیب فرما دیں میں کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑ رہے ہو اب رب کے بارے میں بھی جھگڑ رہے ہو ہمارے ساتھ نب رب گم وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے یہ فرمایا رب تبارک و تعالی نے اب بتائیں جی یہی بات کیتی براہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اس کے حواریوں کو آ تو ہاتھ جونہ نہیں میں تو میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو فلہ رب کے بارے میں اللہ کے ذات کے بارے میں جھگڑ رہے ہو بتائیں بھئی اس سے ثابت ہوا رب کے نبیوں کی سب سے بڑی لڑائی ہی رب کے بارے میں ہے رب کی توحید کے بارے میں ہے آج بتائیں ہمارے مولوی کتنے لڑ رہے ہیں رب کے بارے میں کتنی لڑائی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہاں صحابہ کی لڑائی بھی رب کے لیے اور, رب کی کے بارے میں اور رسول علیہ السلام کی لڑائی بھی رب کی ذات کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی لڑائی بھی رب کی ذات کے بارے میں کہ یہ رب کی عزت کا دفاع کرنے والے اور وہ رب کی عزت کے دشمن وہ بتوں کے پجاری اور رب کے نبی رب تبار کو تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے وہ شر پجاری یہ توحید کے ماننے والے توحید کے پیروکار تو یہ سارے نبی اور محبوب کے صحابہ کی لڑائی جو ہے وہ رب تعلی کی ذات کے بارے میں ہے آج آپ بتائیں بھائی جن کے گھر کے ساتھ مندر بھی ہے انہیں بھی مندر سے دشمنی نہیں رب کی ذات کے بارے میں ان کی بھی لڑائی کوئی نہیں ہے بھی لڑائی ہے کس کی کے ساتھ گیارہویں کی لڑائی ہماری है ہے ہماری کولخانی کی لڑائی ہے چالیسویں کی لڑائی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کی لڑائی ہے ہماری اور وہ بھی لڑائی کن کے ساتھ بنتی ہے اپنوں کے ساتھ کن کے ساتھ بنتی ہے کوئی مولوی بیچارہ جو گیارہویں نہیں کھا سکتا یہ گیارہویں دیتا نہیں ہے بےچارا اس کے ساتھ دشمنی ہمیں بھی ایک بندہ تبلیغ کرنے چلا تھا بھی کریں جی ہم یہاں اب نہیں کرتے چھوڑ دی میں نے کہا خدا کے بندے ہمارے یہاں روز ہوتی ہے یہ گیارہویں اور کیا ہے ہم قادری ہیں نا بھائی حضر غوث پاک کے غلام ہیں جو کچھ بھی نیکیاں کریں گے تو ہمارے شیخ کے سلسلے میں جائے گا نہیں جائے گا رب تبارک و تعالیٰ ان کے نام میں مال میں ڈالے گا یہ ساری نیکیاں تو بھائی یہ گیارہویں تو اور کیا ہے بھائی جو ہم کتابیں لکھ رہے ہیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں دین دے رہے ہیں سارا یہ گیارہویں ہے صرف گیارو اسی کو سمجھتے ہو جو اندر جا کے رونق ڈال دے بعد میں ہاتھ لگائے پیٹ ٹھنڈا ہوا ہے باہر ٹھنڈک پہنچ رہی بھی ہے گیارہویں بھائی. بھائی جس کے ساتھ بندے کا ایمان تازہ ہو جائے اصل گیارہویں وہ ہے اصل گیارہویں یہ ہے اور یہ ہے. ہمارے لوگ تو ایسے نوز نقض منظال میرے کے بزرگ ہیں وہ مجھے بتانے لگے کراچی کے اندر نا لوگ جنازہ بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں ہی وہ کہتا ہے یہ کون سا ہمارا ہے کسی کا ہی ہے نا میں نے کہا جب تک کسی کا پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے تو تیرا بغیر غسل کے پڑھیں گے نہیں جنازے میں جا رہے ہیں ہم اتفاق ٹاؤن میں جنازہ ہے جا رہے ہیں جنازے میں تو ایک بندہ پیچھے دو بندے آ رہے ہیں انہیں کیا بتایا یہ مولوی ہے وہ پیچھے آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ یار تے بوزو کیتا ہے تم کہتا نہیں کیتا کہتا یار وہ کہڑا اپنا ہے وہ کون سا اپنا جنازہ وہ کسی کا ہی ہے کیا لگے ہمیں تو میں نے کہا پیچھے مڑ کے میں نے کہا بھی تیرا جنازہ بغیر غسل کے پڑیں گے دیکھنا پھر تو کہتا ہے تیرا نہیں ہے تو, تُو بغیر وضو کے پڑھ لے یعنی تیرے ابے کا مرے گا تب بھی وضو کرے گا توں. یعنی لوگ آج بغیر وضو کے نماز پڑھنے پہ تل گئے ہیں بغیر وضو کے نماز ہے اور ہمارے بزرگوں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنے غالی ہو چکے ہیں اتنا غلوف آ گیا ہے کہتے ہیں کہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ختم پڑنے لگے گیارہویں شریف کا تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہنے لگا گیارہویں کی اگر بتی ہے وزو تو کر لے پہلے گیارہویں کی اگر بتی جلانے کے لیے بھی وزو ہونا ضروری ہے بتائیں آیا غلوب نہیں آیا بھائی گیارہویں کی اگربتی جلانے کے لیے ختم پڑنے لگے ہیں تو اگربتی جلا رہے ہیں کہتے ہیں اس سے اس سے پہلے وزو ہونا ضروری ہے بتائیں حال تو یہ ہے تو بھائی خدا کے لیے یہی جو باتیں غلوب کا شکار ہوں نا گیارہویں کا مطلب جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کے سالے ثواب کے لیے کچھ بھی کرنا وہ صرف روٹی پانی لنگر نہیں ہے وہ صرف کھیر اور جناب رس گلے نہیں ہے تعالیٰ کے سال ثواب کے لیے سب سے افضل گیارہویں جو ہے نا وہ قرآن پاک تعلیمات کا پرچار کرنا ہے قرآن پاک کی تعلیمات اب آپ دیکھیں نا جی قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا روٹی کا زیادہ ثواب ہے اچھا تفصیل پڑھنے کا تفصیل پڑھنے کا پڑھانے کا زیادہ ثواب ہے یا کھیر کا زیادہ ثواب ہے تو جس چیز کا زیادہ ثواب ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے آج وہ بندہ کہے نا جی میرے گھر میں ختم ہے تو آ جائیں وہ قرآن پاک اٹھارہ سو بار پڑھ لے اور بعد میں چاول نہ ہوں تو بندہ راضی جائے گا آپ پر راضی ہوگا جہاں بھی جائے گا باتیں کرے گا یار بڑے گندے بندے ہیں ختم گیارہویں کا اور چاول ہے اب بتائیں یار کس چیز کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے کس چیز کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے خدا کے لیے اس سے نکل آئے صرف اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے جتنا ہمارے اصلاف نے کیا ہے بس وہی ضروری ہے آج آپ کسی جیسے کہتے ہیں بچوں کو لے جاتے ہیں گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے میں مسئلہ بارہ بیان کر چکا ہوں اس طرح کر کے بچوں کو لے کے جانا گھر میں پڑھانا اور لوگوں کو ونگار پہ جیسے کہتے ہیں پہ ایسے بلا لینا آؤ جی آپ کو بعد میں لنگر کھلائیں گے صاحب رحم اللہ شاہ فرماتے ہیں, ماتے ہیں اگر کسی کو بندے کو کسی کو لے کے جا رہے ہیں نا وہاں آپ آئے جی وہاں پہ میلاد پڑھیں یا کچھ بھی کریں اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ تعلیم تلاوت ہے قرآن پر تو کہتے ہیں اگر اس کے ذہن میں یہ بھی ہونا کہ وہاں کھانا ملے گا تو باتیں ہیں وہاں بھی جانا ناجائز ہے وہاں بھی جانا ناجائز ہے امام علسمت امام محمد سفر شروع ہو چکا ہے ہم کو تقریر کرنے کے ہماری فتح و رضی شریف کی فلاں جلد چھپ جائے گی اعلیٰ مولا وہیں سے اترے واپس آ گیا کہنے لگا حضور کیا ہوا ہے آپ نے فمایا کہ پہلے میری نیت یہ تھی کہ رب تبارک کو راضی کرنے جا رہا ہوں اب کی جلد آ گئی ہے بیچ میں اس لیے میں نہیں جاتا ہوں بتائیں ہمارے جو اسلب گزرے کی آپ صرف ختم پڑھا کے بھیج ان کو الگ دوبارہ آ جائیں آپ کی طرف آئیں گے تو بھائی خدا کے لیے کچھ خدا کے لیے کرنا بھی سیکھیں ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی سیکھیں, سیکھیں تو رب تبارک و وطالعہ نے کیا اشاع فرمایا فرمایا کہ تم لڑ رہے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے والانا آ مالونا والا کم آ مالکم جاؤ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے لیے ہمارے اعمال چھوڑ دو میں جاؤ مدد کرو مخل سون اللہ اکبر اتنے ایمان افروز الفاظ ہیں یار رب نے سکھائے محبوب کے صحابہ کو اور رب کو محبوب کے صحابہ پر اعتماد کیسا ہے رب تبارک وہ کو محبوب کے شیابا کے ساتھ پیار کیسا ہے رب فرما رہا ہے محبوب کے شیابا تم نے کافروں کو کہہ دو مخلص ہم تو اپنے رب کے مخلص ہیں ہم کسی کے ساتھ مخلص ہیں یار یہ والی بات آج ہم میں نہیں آ رہی کہ بندہ مومن کھڑو کہ میں تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونا پھر مندر سے بھی لڑے گا مورتوں سے بھی لڑے گا پھر ہندوؤں سے بھی لڑے گا پھر مودیوں سے بھی لڑے گا پھر مشرقوں سے لڑے گا پھر شیخ سے گا. شیر کو دیکھتے ہیں جناب پڑھے جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں رب کی ازان کے شیر کی اکلمات کہنے شروع ہو جاتے ہیں بتائیں اور آج مسلمان کہتے پھرتے ہیں آ, آ جائیں آ جائیں آپ بھی آئے ہم بھی آتے ہیں ہم اذان پڑھیں گے آپ وہ پڑھ لیں کیوں بھائی ایسی دعوت کیوں دی جا رہی ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی اذان جب سنیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے تمہاری اذان تو اتنے عرصے سے سن, سن رہے ہیں جن تک آواز جاتی ہے وہ ہی مخالف ہیں آپ کی اذان کے وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان نہ پڑھیں آپ جن تک آواز نہیں جاتی ان کو تکلیف ہی نہیں تکلیف ہی کو ہے جن کے کانوں تک آپ کی, آزان کی آواز آ رہی ہے تویاح نے پڑھی ہے, ہے, ہے, ہے جیسے بابا فرید نے پڑھی ہے تو, پھر تو ازان پڑھو تم انہیں کہو آ جاؤ سارے یہاں جمع ہو جاؤ میں بھی ازان پڑھتا ہوں تم جو مردی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو جب آپ ازان پڑھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل رکھ دے گا لیکن جب ازان پڑھنے والے میرے جیسے لوگ ہوں جن پر خود آزان کا اثر اپنی ذات پر نہیں ہوتا ہیں چار پیسے لے کر ازان پڑھنے والے تو خدا کے لیے یار ہماری آزان سے ان کو ایمان آنے والا نہیں ہے ہماری اذان سے ان کو نفع ہونے والا نہیں ہے ایسی دعوت نہ دیں خدا کے لیے ہاں ان کو دفع مارے گند جو ہے نا اپنا اپنے پاس ہی رکھیں اللہ اکبر اللہ اتبار و تعالی نے فرمایا یہ الفاظ ایسے میں کہتا ہوں قسم خدا کی محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان اور یہ دولت اگر ہمیں مل جائے قسم خدا کی دنیا جہان سے بہتر ہے رب ہمیں کہہ دے یہ میرا مخلص بندہ ہے اللہ اکبر ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اسی کے مخلص ہیں بس ہم رب کے مخلص ہیں ہمیں کسی کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نہ کسی بت کو مانے کسی شرک کو مانے نہ کسی کفر کو مانے نہ یہودیت کو مانے نہ نسانیت کو مانے ہم نہخلسون ہم تو اپنے اللہ کے مخلص ہیں بس رب تمارے کو فرمایا ام تقولون کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام السلامات اور ان کے بیٹے اور کاندنہ وہ بھی سارے یہودی اور نسرانی تھے یہودی اور نسرانی کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور نسرانی کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام نسارا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی ہیں من نوال رفط نے فرمایا کل ابھی آپ فرمائیں ذرا ان سے پوچھیں جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو رفتبارک وطال نے فرمایا یہودی بنا سے یہودی بنا سے اور نصارہ بنے انجیل سے رفتبارک وطال میں یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد آ رہی تم کہتے کیسے کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ اسماعیل اور حضرت آج میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج سے دو سو سال پہلے جو بندہ گزرا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بندہ میرا ہے ایسا کہنے والا بے ہے یا نہیں کہ بے وقوف نہیں ہے تو رب تبارک وطار نے وہ کتابیں بعد میں, میں بھیجی کتابیں بعد میں آ رہی ہیں وہ مذہب بعد میں آ رہا ہے جو پہلے گزرے ہیں وہ اس مذہب پر کیسے تھے وہ یہودیت اور نسرانیت پر کیسے تھے بھائی فرما او تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے جو رب تبارک کے پاس بھی گواہیوں کو چھپاتا ہیں یہ کتابوں میں موجود تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہی دین رسول السلام لے کر آئیں یہ تواد میں بھی بات تھی اور انجیل میں بھی بات تھی رب طبارہ تعالی مبعی اس گواہی کو انہوں نے چھپایا ہے اس گواہی کو یہودیوں نے بھی چھپا چھپایا ہے اور نسرانیوں نے بھی چھپایا اس گواہی کو چھپا گئے ہیں رب طالع ہمبعی ان سے بڑا ظالم کون ہے بھی رب قرآن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے رب کا قرآن یہودیوں کو اور نصرانیوں کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے اب کو بندہ ان سب سے بڑے ظالموں کو بڑا رحم دل شفقت کرنے والا بڑا کریم کہے بتائیں اس کی سوچ صحیح دیت ہے دیت یا رب تبارک و بتالا کہ قرآن کی فکر ٹھیک ہے رب کا قرآن صحیح کہہ رہا ہے نا رب کا قرآن فرما ہے بڑے ظالم ہیں یہودی اور نصرانی ہیں آج ہمارے مسلمان لنڈے کے جو ہیں وہ بیٹھے کہہ رہے تھے دیکھیں جی وہاں تو یہ کرتے ہیں بڑا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں نہیں پتہ ان کا حساب شکاریوں والا ہے شکاری جو ہے نا وہ دانے اس طرح بکھیر کے رکھ دیتا ہے ہاں پرندے بیچارے کہتے ہیں یار یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا خدمت گزار ہے ہمارا یہ پتہ چلتا وہی سے کہتے ہیں یہ بڑا کریم ہے ہیں یہ تو ہاتھ تائی ہے جب جناب وہ بیٹھتے ہیں دانا کھانے کے لیے پنجرا ڈالتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہو یہ زریل یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نکلا ہے ہم اسے آتمدائی سمجھ رہے تھے ہم اسے بڑا نیک سمجھ رہے تھے یہ تو بڑا زریل نکلا ہے ہمیں نہیں پتا خدا کے بندوں یہ روٹی دینے کے پیچھے بھی ان کے مشن ہیں یہاں جو این جی اوز کام کرتی ہیں وہ بڑے بڑے اہداف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں ہمارے مسلمان بچوں کا ایمان اور دین خراب کر رہے ہیں جس کو چار پیسے دیتے ہیں یہاں این جی اوز بناتے ہیں چار پیسے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں باقاعدہ کہ تم لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی داڑھی کی اسلام کی نفرت ڈالو ہمیں امریکہ میں رہتے ہیں یہاں ملے وہاں جانے سے بھی پہلے ان کے ساتھ میری ملاقات تھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا بچہ ان کا بیمار ہوا کہتے میں وہاں دوائی لینے گیا کہتے وہاں پہ نا اس وقت تک دوائی نہیں ملتی آپ کو جب تک آپ کا وہ بیمہ پولیسی نہ ہو جائے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوائی بچے کی لینی ہے تو بیمار ہے وہ بےچارا زیادہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلینک تھی کہتے ہیں وہاں چلے جائیں آپ کہتے ہیں میں وہاں جب گیا تو ڈاکٹر نے مجھے دیکھا دیکھ کے مجھے کہنے لگا جی آپ جو اندر جائیں کہتے ہیں اندر پیچھے کمرہ بنا ہوا تھا کہتے وہاں میں جب گیا تو دوائی کہتا جی وہاں لوگوں کو مفت دیتے تھے کہتے میں وہاں جب گیا اندر دوائی لینے کے لیے تو کہتے جی وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی کہتے ہیں وہ میرے بیٹے کو کہنے لگے کہو تین خدا ہیں کہتے وہ کہنے لگی اس کا روحانی علاج کرنا ہے روحانی علاج کیسے کر رہی ہے کہو کہ تین خدا ہیں کہو کہ عیسلسام خدا ہے خدا کے بیٹے یہ کہو حضرت مریم خدا ہے کہتے وہ کلوانے لگی میرے بیٹے سے اب بتائیں بھائی دوائی مفت مل رہی ہے لیکن سات شرک بھی آ رہا ہے ساتھ کافر بھی کر رہے ہیں تو خدا کے لیے ایسی دوائی سی نا ہم بیماری پڑے بہتر ہیں ایسے گھر میں ٹانگے رگڑ رگڑ کے مر جائیں ہمارے لیے وہی بہتر ہے ہمارے لیے سب سے قیمتی شاید جو ہے وہ ایمان ہے جو محبوب کے صحابہ نے کہا تھا نہن الحو مخلصون ہم اپنے رب کے مخلص ہیں ہم یہ عقیدہ نہیں اپنا سکتے یہ عقیدہ نہیں اپنا سکتے ربت بارک وطالع نے ارشاد فرما جی دیکھیں وہ مل غافر اما یہ رفت بارک وطالع نے وہی سنائی جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ یہ کہ مجھے نہیںل جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہارے تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اطلاع دے رہا ہے مجھے ہے نہیں جیسے باپ کہتا ہے نا بیٹے کو مجھے سب پتا تیرا جو کچھ تو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے بلکہ ابا دھمکی دے رہا ہے ابا دھمکا رہا ہے کہ بچ کے رہا ہے چھوڑ دینا کہیں یہ نہ کہ میں کسی وقت تجھے پکڑ لوں اور تجھے پھیٹر چڑھاؤں ایسا کہ یاد رکھے پھر زندگی ساری پھر اپنی نسلوں کو بھی بتایا کہ ابھی نے مجھے بڑا مارا تھا یہ بتانے سے مراد اطلاع دینا نہیں ہوتا یہ ات... بتانے سے مراد جو ہے نا اس کی غرض جو ہے وہ اسے اس دھمکی دینا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھا مسئلہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھپایا تھا رب کا دین بیان نہیں کیا رب تبارک وطال نے انہیں کیا فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے فرمایا کہ کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا نیکیاں کمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے وہ انہیں کے لیے ہے والا کما کا سب تم آج جو تم دین کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہو تمہارے لیے وہی ہے جو کچھ تم کما رہے ہو آج یہ کہنا کہ جناب میں فلاں کا بیٹا ہوں وہ یہی کہتے نا کہ ہم انبیاء کے بیٹے میں تمہارے لیے ان کے ان کے لیے تمہارے امال تمہارے لیے بندہ عشق کنی ترک ترک نسب کن جامی ترک نسب کن جامی فلاں ابن فلاں چیز آپ فرماتے ہیں کہ بندہ بن جا اور نسب سب چھوڑ دے میں چوہدری ہوتا ہوں تو میں میاں ہوتا ہوں میں جیمہ چھٹا ہوتا ہوں یہ باتیں چھوڑ دے کہتے ہیں کہ اس راہ میں اس راہ میں کہتے ہیں عشق کا بندہ بن جا اور نسب والی باتیں چھوڑ دے نسب والا فخر چھوڑ دے تر کر دے کہتے ہیں اس راہ کے اندر میں فلاں کا بیٹا ہوں میں تو یہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تسالون عما كانوا اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس لیے تم اپنے اعمال کرو تم آ جاؤ میرے ابیب کریم علیہ و شام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ساری حرکتیں جو بھی کر رہے ہو تم ان کو ترک کر دو کہیں یہ نہ ہو کہ مم اللہ عما تعمر کی جو رب تبارک و تعالی نے وعیل سنائی ہے اس کا وبا تم پر آ پڑے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق